أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يخفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اولاق الحم عذاب علیم و لمََََََََََ صبر و ان ذلك نظالم آظم العمور مقصد صور حامیم شورا کا شرک فی دعا کی نفی کے پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی بھی پکار کے لائق نہیں کہ اسے اپنی حاجتوں میں پکارا جائے حوامی میں صباح كا یہ دعوی حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا اور حوامی میں صبا اسی ایک دعوے کے گرد یہ صورتیں یہ گردش کرتی ہیں حامی مومن میں یہ اصل دعویٰ ذکر کیا گیا فد اللہ مخلثین لہ الدین وقال رب کمدعنی استجب لقُم ہو الہ اللہ اللہ فدعُ مخلثین لہ الدین سورۂ حامیم سجدہ میں اسی دعوے پر چار شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیئے گئے پر صورت میں حامی مشورہ میں اسی دعوے پر مزید تین شبہات ذکر کیے جا رہے ہیں اور ان کے جوابات ایک شبہ کے یہ بات کہ صرف اللہ ہی پکار کے لائق ہے یہ آپ کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی تو اس کے دو جوابات ديے گئے 3 اور 13 میں 3 میں جواب دیا گیا کہ یہ وہی ہے وہی یہ الہی ہے اور 13 میں کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ادرتنو علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک تمام پیغمبروں کا دین ایک ہے ان اقیم الدین اولا تطف فی دوسرا اعتراض کہ تمام علماء آپ کے خلاف ہیں اس کا ایک جواب دیا گیا آیت نمبر چودہ میں کہ آپ کن علما کی بات کر رہے ہیں جن علماء نے اختلاف کیا ہے تو کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف نہیں کر رہے بلکہ بغیم بینہم ہم ضد اور اعنات پر اتر آئے ہیں دلیل تو کوئی ہے نہیں دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں اور کیا ان کے انہوں نے جن علماء کو دلیل بنایا ہے تو کیا وہ اللہ کے حصہ دار ہیں حلال اور حرام تو وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے تو کیا ان کے حلال اور حرام کرنے والے یہ علماء ہیں کہ جے جنہوں نے ان کے لیے کوئی الگ سے شریعت مقرر کی ہے کیا وہ رب بنے پھرے ہیں کہ جو حلال قرار دیں وہی حلال ہے اور جو حرام قرار دیں وہی حرام ہے یہود و نصارہ کی طرح اور تیسرا شبہ کہ تمام کتابیں آپ کے خلاف ہیں تو اس کے پانچ جوابات دیے جا رہے ہیں ایک جواب آیت نمبر دس میں کہ آؤ جس بات میں ہمارا اختلاف ہو قرآن میں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں آیت نمبر دس و مختلف تم فی منشی ان فحکمہ دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل کل آمن تو بما انزل ضل من کتاب میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تمہارا ایمان کس کتاب پہ ہے اور تیسرا جواب آیت نمبر سترہ میں کہ اللہ نے جو طول والی کتاب بھیجی ہے وہ تو یہ قرآن ہے اللہ اللزی انزل الکتاب بالحق و اور دو جوابات چوتھا جواب آیت نمبر سینتالیس میں اور پانچواں باون میں تو یہ تین شبہات اور اعتراضات اسی دعوے پر ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات یہ دیے گئے ہیں گزشتہ آیات میں دلائل اقلییہ ذکر کیے گئے اب اس آیت میں فماعتی تم منشعین فمت الحیات دنیا آیت میں تزہید فت دنیا اور ترغیب عل آخرہ تزہیت فت الدنیا اور ترغیب عل آخرہ دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے وجہ یہ دنیا کی یہ محبت اور دنیا میں یہ انہماک یہی تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کو بلا بیٹھتا ہے ایک ہے دنیا کو ترک کرنا رہبانیت یہ بھی ممنوع ہے ایک ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا کہ اس کی وجہ سے انسان وہ دین کو بھی چھوڑ بیٹھے اور اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو بھی پسے پش وہ چھوڑ دے قرآن کو بھی چھوڑ دے تو قرآن اسی دنیا کی محبت کی مذمت کرتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے فماعتی تو منشی فمت الحیات دنیا یہ پس وہ جو دیا گیا ہے تمہیں ان کوئی چیز فمت الحیات دنیا تو وہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا دنیا کی زندگی کا سامان ہے وماعند اللہ خیر اور دنیا کی یہ حقیقت یہ آخرت کے مقابلے میں بتائی جا رہی ہے ومائند اللہ خیرن اسی لیے قرآن جو دنیا کی زندگی کو دھوکہ کہتا ہے اور قرآن دنیا کی زندگی کی جو حقارت ذکر کرتا ہے تو آخرت کے مقابلے میں اگر یہ دیکھا جائے تو یقیناً ایک دھوکا ہے اور آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ہیچ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں وَمَا عند اللہ خیر خَيْرٌ آبقہ اور وہ جو اللہ کے پاس ہے آخرت میں خیرون تو وہ بہتر ہے وابقا اور وہ دیرپا ہے للدین آمن و اعلی رب یا اب ایمان والوں کے اوصاف وہ ذکر کیے جاتے ہیں للدین آمن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر و رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں یہ ایک ہے توکل اور ایک ہے دہریت یہ ایک ہے توکل اور ایک ہے دہریت یہ توکل یہ ہے کہ انسان دہریت یہ ہے کہ انسان یہ صرف یہ اسباب کو ہی کارگر سمجھے جیسے آج بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے دین سے دوری کی وجہ سے لوگ دہر کو ہی زمانے کو ہی یہ جو نیچر ہے یہ جو قدرت ہے اور یہ جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ سے آپ ہو رہا ہے مثلا اگر زمین سے نباتات اگ رہے ہیں تو یہ آپ سے آپ اگ رہے ہیں سورج اگر زمین اگر سورج کے گرد گردش کرتی ہے تو یہ خود بخود ہو رہا ہے تو اسباب پر اعتماد سب کچھ اسباب پر اعتماد یہ دہریت ہے ایک ہے رحبانیت رہبانیت یہ ہے کہ انسان بالکل اسباب کو ترک کر دے اور بس صرف یہی کہے کہ بس اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور یہ ہے کہ انسان بس مجبور محض ہے اور رہبانیت اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے جو اعتدال والا راستہ ہے وہ ہے توکل کا توکل اسے کہتے ہیں کہ انسان اسباب استعمال کرے اور بھرپور استعمال کرے دنیا کے اعتبار سے اسباب استعمال کرے یہ اچھے سے اچھی سائنس پڑھے میڈیکل پڑھے انجینئرنگ پڑھے سوشل سائنسز پڑھے انسان جس علم میں آگے بڑھ سکتا ہے تو اس میں آگے بڑھے لیکن بالاخر انجام وہ اللہ کے سپرد کرے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور رابطہ وہ نہ کاٹے انسان دنیا میں جتنا آگے بڑھ سکتا ہے اسباب استعمال کرے لیکن اللہ کو بھولنا نہیں ہے اور انجام اللہ کے سپرد کرے ایک کسان زمین میں وہ بیج بوتا ہے اور اس میں حل چلاتا ہے پانی دیتا ہے اور پھر انجام اللہ کے سپرد کرے کہ اب اس سے فصل نکالنا اور ہریالی نکالنا یہ اللہ, اللہ کا کام ہے انسان محنت کرے اور خوب محنت کرے اور پھر اس کے بعد انجام اللہ کے سپرد کرے یہی توکل ہے اور قرآن اسی کی ترغیب دیتا ہے لِلَّذین آمنوا علی ربهم یہ اسباب استعمال کرنے کے لیے قرآن میں ایمان والوں کا یہ توکل صفت یہی کافی ہے للدین آمن و ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ کوئی نہ قرآن کی تعلیم ہے اور نہ پیغمبر کی للدین امن و اعلیٰ رب ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ولدین یشتنبو نقبہ ارسم اور وہ لوگ یہ اسی ماقبل الدین اسی پر عاطف ہے اور وہ لوگ یج تنیبو کہ جو بچتے ہیں قبائر بڑے گناہوں سے ولفوا اور بے کے کاموں سے ان سے وہ بچتے ہیں ان سے وہ اجتناب کرتے ہیں یہ قبائر اور صغائر کی تفصیلی بحث یہ امصور نساء میں یہ کر چکے ہیں سورہ نسا میں جو آیت تھی ان تج تنیبو قبا رما تو نونا آن ہو نکفِن کم سیا آت کم و ند خل و سورہ نسا میں ہم وہاں پہ اس کی پوری وضاحت ہم یہ کر چکے ہیں اور کئی اقوال یہ ہم نے قبائر اور ثغائر میں یہ ہم نے ذکر کیے تھے سورہ نسا آیت نمبر اکتیس اس کے تحت وہاں پہ ہم نے یہ کبائر اور سغائر کی ایک مختلف تعریفات وہ بھی ہم نے ذکر کی تھیں کہ سغائر کسے کہتے ہیں اور کبائر وہ کسے کہتے ہیں اور ہم نے علامہ بدرالدین آئینی کی امدت القاری سے ہم نے ایک بحث وہ بھی ذکر کی تھی کہ کبائر کتنے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ قبائر یہ سات ہیں حدیث سے انہوں نے وہ اخذ کیا ہے کہ اج السبع الموبقات المبقات بعض کہتے ہیں گیارہ ہے بعض کہتے ہیں کہ ستر ہیں بعض سے سات سو تک یہ منقول ہیں اسی طرح مختلف عبداللہ ابن عباس سے ہم نے ایک تعریف ذکر کی تھی کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے جس کام سے اسی طرح ایک تعریف ہم نے یہ ذکر کی تھی کہ جس گناہ پر یہ قرآن اور سنت میں وعید آ جائے یا اس پر کوئی سزا وہ ذکر کی گئی ہو یا لعنت کی گئی ہو تو وہ کبیرہ ہے وہ کبیرہ ہے اور پھر آخر میں ہم نے محققین کا قول وہ ذکر کیا تھا اور یہ علامہ عینی نے بخاری کی شرح میں یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کل و مخالفت ہر نافرمانی کرنا تو یہ اگر اللہ کی نسبت سے وہ لے لی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہے اور ہم نے اسی پر بات کو سمیٹا تھا کہ دراصل یہ قرآن نے صغیرہ اور کبیرہ کی اس بحث میں صغیرہ اور کبیرہ کی اس بحث میں اور یہ شاء اللہ رحمۃ اللہ نے بھی حجت اللہ البالغ میں یہ کہا ہے شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قبائر کی جو تعداد ہے تو وہ متعین نہیں ہے متعین نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور دیگر علماء نے بھی یہ حکمت ذکر کی ہے کہ اگر یہ قبائر کی یہ تعداد یہ متعین کر دی جاتی تو لوگ ثغیر کا ارتقاب یہ شروع کر دیتے یعنی سغیر اور کبائر میں بالکل ایک واضح لکیر کیوں نہیں کھینچی گئی وجہ یہ کہ اگر یہ متعین کر دیے جائیں کہ یہ کبیرہ ہے تو لوگ سغیرہ کے ارتکاب پر جری ہو جائیں اور انہیں جائز سمجھیں کہ یہ تو ویسے بھی معمولی گناہ ہیں جیسے آج اکثریت انسانوں کا یہی حال ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں سے کبائر کی جو تعداد ہے تو یہ مخفی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ انسان ہر نہیں سے بچے ہر من ہی آنھوں سے بچے جس چیز سے اسے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ یہ خیال کرے گا کہ کہیں یہ شخص یہ کبیرا کا ارتقاب نہ کر بیٹھے اور اس کی دیگر مثالیں بھی ہمارے سامنے شریعت میں ہیں جیسے سورہ بقرہ میں صلاح وستہ کے بارے میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اتنے اقوال ہیں تو اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ صلا وسطیٰیٰ کو اسی لیے چھپا کر رکھا گیا ہے کہ انسان ہر نماز کا اہتمام کرے تاکہ ہر نماز وہ صلات صلاط بنے یہی حال یہ للت القدر کا بھی ہے کہ انسان اسے پورے مہینے میں ڈھونڈے رمضان کے اور جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے تو اس کا علم بھی تاکہ انسان پورے جمعہ کے دن میں یہ مشغول رہے اور ہر وقت یہ عبادت میں یہ مشغول رہے تو اس میں حکمت وہ یہی ہے والذین نہ یجتنیبو نہ قبا اور وہ لوگ کے جو بچتے ہیں قبا ارلسمِ یعنی اللہ کی ہر مخالفت قرآن نے جتنی چیزیں وہ ذکر کی ہیں کہ یہ اللہ کو ناپسند ہیں تو ان تمام چیزوں سے انسان بچے ولدین یشتنیبو نہ قباثم و اور وہ لوگ کے جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے ولفواحشہ اور بے حیائی کے کاموں سے وزام غزیبو ہم یکفرون اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں ہم یکفرون تو وہ بخشش کرتے ہیں یعنی معاف کرتے ہیں غصے پر بھی ان کا کنٹرول ہے ولزین استجاب الرب اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مانتے ہیں اپنے رب کے احکام کو استجاب ربہم کے جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو جو مانتے ہیں اپنے رب کے حکموں کو بالخصوص و اقام اور وہ جاری کرتے ہیں نماز کو اقام الصلاط شاول اللہ تفیماتِ الہیہ میں شروع میں سورہ بقرہ میں جب ہم یقیم و نسلات پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ میں نے شاہ ولی اللہ کی نسبت یہ معنی کیا تھا کہ شاہ صاحب تفیمات الٰہیہ میں یہ معنی کرتے ہیں کہ اقامت وصلاط قرآن میں جہاں کہیں پہ آیا ہے تو اس کے اس کا معنی یوروجون سلاط و یعنی اسے پھیلاتے ہیں اور اس کی ترویج کرتے ہیں خود بھی کرتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اوروں سے بھی پڑھواتے ہیں جو ان کے تابے دار ہیں ان سے بھی کرواتے ہیں اور وہ تمام جو اس کے آداب ہیں اور اس کی جو شرائط ہیں ان تمام کا لحاظ کرتے ہیں وہ کام الصلاۃ اور جاری کرتے ہیں نماز کو وہ امروم شورا بینہم اور ان کے کام شورا مشورے سے ہوتے ہیں بے نم باہم ان کے یعنی باہمی مشورے سے ان کے کام یہ ہوتے ہیں شورا مزدر ہے مشورہ کرنا مسلمانوں کے جتنے امور ہیں تو وہ باہمی مشورے سے وہ طے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ امور کی اور کاموں کی مختلف نوعیت ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اب شورا کا یہ حکم یہ اس سے پہلے واقع مسلات نماز کا حکم یہ الگ سے ذکر کیا گیا اب نماز پڑھنے میں مشورہ نہیں کریں گے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھیں ہاں نماز کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کہاں پہ بنائیں یہ باہمی مشورے سے طے کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے مسجد نبوی کی تعمیر میں مشورہ کیا ہے اسی طرح جب آزان اس کی شروعات ہو رہی تھیں تو اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا ہے صاحب کرام سے کیونکہ کہ لوگوں کو دعوت کیسے دیں تو اب نماز کا حکم شریعت میں ہے جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں پیغمبر کی طرف سے جو احکامات ہیں تو ان میں کوئی مشورہ وہ نہیں کیا جائے گا ہاں جو چیزیں وہ غیر منسوس ہیں تو غیر منسوس امور میں مشورہ کیا جا سکتا ہے واقع اصلا تو یہاں پہ نماز کی پابندی نماز کو جاری کرنا اور اگلے جملے میں ومم مارزک نہ ہم اگر اس سے سر فہرست زکوٰۃ لی جائے تو زکوٰۃ میں یہ نہیں کہ زکوٰۃ دوں یا نہ دوں اگر زکوٰۃ تم پر پرشران فرض ہے اور لازم ہے زکوٰۃ دینی ہے ہاں البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ زیادہ کون ہے تو اگر رشتداروں میں زیادہ مستحق ہے تو بندہ انہیں دے اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے وَاقَامُ السَّلَاةَ اور جاری کرتے ہیں نماز کو وَاَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اور ان کے کام باہمی مشورے سے ہوتے ہیں ان کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور ان اور اس مال میں سے کہ جو ہم نے دیا ہے انہیں يُنفِقُونَا وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے دروس میں جو سب سے ایک چیز جس پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں اور جس پر ہم زیادہ تاکید کرتے ہیں تو وہ ہے شورا کہ ہم درس کے حوالے سے ہماری ایک سوچ ہوتی ہے اور جس میں ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے اور پھر یہ ہمارے ہر لیول پہ ہوتے ہیں مرکزی سطح پہ بھی ہوتے ہیں اسی طرح پر ذیلی سطح پر بھی ہوتے ہیں پانچ لوگ ہوں وہ آپس میں اکٹھے بیٹھ جائیں کہ قرآن کا یہ پیغام یہ دنیا میں کیسے پھیلے ہماری سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے ہماری سوچ یہی ہوتی ہے ہمارے ساتھی پانچ ہوں دس ہوں تو وہ اسی نیت پہ وہ جمع ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کا یہ پیغام یہ کیسے دنیا میں پھیلانا ہے تو اسی لیے کہ آپ بھی یہاں پہ جتنے ساتھی اس درس میں یہ شرکت کرتے ہیں تو آپس میں یہ کوارڈینیٹ کر لیں یہاں پہ ہماری جو خواتین ہیں تو خواتین کی الگ شعرا کا ایک نظام ہے جس میں پورے پاکستان سے خواتین ایک دوسرے کے ساتھ وہ مربوط ہیں اور یہاں پہ اس درس میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے شاگرد ہیں کہ جو اس کے ساتھ آلریڈی وہ ٹچ ہیں اس کے علاوہ مردوں میں اور لڑکوں میں ہمارا اپنا شورا کا ایک نظام ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہماری مختلف سطح پہ شورا ہوتی ہے اور انہی شورا میں ہم اسی مقصد کے تحت وہ جمع ہوتے ہیں وجہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وام رحوم شعرا بے نومی صورت یہ صورت بھی مصدر ہے شورا کے نام سے مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں یعنی مسلمانوں میں ہر کوئی وہ عقل کل نہیں ہوگا کہ بس میں عقل کل ہوں اور میری رائے وہ سب پر وہ لازمی ہے اور وہ حتمی ہے ہاں البتہ شورا میں باہمی مشورہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور شورا میں ایک بندے کو ہم نے عام طور پہ امیر بنایا ہوتا ہے پیرآخر میں ہم اسی کو وہ تمام لوگوں کی وہ رائے وہ سن لیتا ہے پھر آخر میں اسی کو فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے وہ اختیارات سونپے ہوتے ہیں اور پھر آخر میں وہی جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ پھر سب پر وہ نافذ ہو جاتا ہے وَأَمْرُهُمْ امروم بَيْنَهُمْ اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں وہ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس مال اور میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ نزا اسابحم البغ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی زیادتی کوئی ان پر ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے ہم تصرون تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں حالانکہ آیت نمبر سینتیس میں کہا و اضا ما غذیبو ہم یق فرون اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے ولدین تصرون حالانکہ دونوں میں بظاہر تعارض ہے معاف کرتے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ بدلہ لیتے ہیں تو جو بدلہ لیتا ہے تو وہ تو معاف نہیں کرتا اور جو معاف کرتا ہے تو وہ بدلہ لینے والا نہیں ہوتا اور قرآن نے ایک ہی لڑی میں انہی ایمان والوں کی یہ دو صفات ذکر کی ہے جو میں ٹکراتی ہے دراصل جوابات یہ ہیں ایک یہ کہ ان میں جو اصل صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ معافی ان کی کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں کیونکہ کمزور شخص وہ بدلہ نہیں لے سکتا اسی لیے یہ ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ہمیشہ ایمان والے کے سامنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو امی ہوتے ہیں ناسمجھ ہوتے ہیں تو نہ سمجھوں کے ساتھ بندہ گھر ان سے بدلہ نہ لے اگر وہ تمہیں گالم گلوچ کرے اگر وہ تمہیں کوئی بری بات سنائے تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ معاف کرنے والا معاملہ کیا جائے لیکن جہاں پہ مولوی کی بات آتی ہے تو مولوی جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ زد اور اعنات کی بنیاد پہ وہ اعتراض کرتا ہے اور وہ زد اور اعن کی بنیاد پر تم پر کیچڑ ہے تو جب مولوی تم پر اعتراض کرتا ہے تو اب اسے تم نے موتوڑ جواب دینا ہے اس سے بدلہ لینا ہے کیونکہ اگر تم اس سے بدلہ نہ لو تو پھر کل کو وہ تم پر مزید لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرے گا وہ ادام غدیب ہم یکرون اسی طرح ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ ماف کرتے ہیں اگر ان کی ذات کی بات ہو ان کی ذات کی بات ہو تو اپنے ذات کے ساتھ کیے گئے ظلم کو وہ معاف کرتے ہیں لیکن یہ اگر اللہ کے اللہ کی دین پر بات آ جائے اللہ کے دین پر کوئی حرف آئے شرک اور بداد کی بات آئے تو پھر یہاں پہ وہ بزرگ نہیں ہوتے بلکہ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں کیونکہ پھر دینی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کی تردید کرے اور اس کا بدلہ لے اور یہی صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب ان کی ذات کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو وہ معاف کر دیتے لیکن جب اللہ کے دین کی بات آتی شرک کی بات آتی تو پھر اس صورت میں اللہ کے پیغمبر وہ کسی کو معاف نہ کرتے ودین اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ ان کا ایک رسالہ وہ بعض مبتدین کی تردید میں وہ اسی نام پہ ہے الانتصار لسنت سید الابرار نیٹ پہ بھی موجود ہے ال لسنت سید دل جس استاد سے نصیر الدین گرگشتی سے انہوں نے پڑھا تھا تو پھر جب ان کے اپنے استاد وہ بدعات کے دفاع میں وہ سامنے آئے تو پھر انہوں نے اپنے استاد کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے کہ جب آپ بدعات کے دفاع بدعات کی تائید میں آپ دلائل پیش کریں گے تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ولدی نے اور پھر ان تمام بدعات کی تردید کی ہے وجہ یہ سنت کی غیرت میں التسار سنت سید دل رسول اللہ کی سنت کے لیے بدلہ لینا ولدین اضاسم البغمین تسرون اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں وجزا سید اطن سید اور برائی کا بدلہ سید اتم برائی ہے اور یہاں پہ وہ جو برائی کی جو سزا ہے تو قرآن نے یہاں پہ اس کی جو سزا ہے اس سے بھی تعبیر سیہ کے ساتھ کیا ہے و جزا سید عطن اور برائی کا بدلہ سید یعنی سزا ہے برائی کی مسلوحہ اس کے مانن یہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو شریعت نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ اسے اس برائی کی اسی طرح کی سزا جو ہے وہ دے اور یہی عادل و انصاف ہے شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے ہاں اب یہاں پہ معاف کرنے کی ترغیب قرآن دے رہا ہے کہ اگر بندہ صبر کرے معاف کرے تو یہ اچھا ہے فمن آفا و اور جو کوئی معاف کرے وہ اور اپنے عمل کو درست کرے یعنی بدلا نہ لے فاج روح اللہ تو اس کا اجر وہ اللہ کے ذمے ہے ایک جانب قرآن نے عدل عدل کی اجازت ہے انصاف کی کہ وہ تمہارے ساتھ جس طرح کرتا ہے اگر تم اسے اس کی سزا دو تو تمہارے لیے اجازت ہے اسی کی مانن لیکن اگر تم احسان کرو عفا اور درگزر کرو صبر کرو تو اس کا اجر اللہ پر ہے اور تیسری چیز کہ ظلم نہیں کرنا انہو لاءب ظالمین بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو ظلم نہیں کرنا یعنی یہ قرآن اختلاف کے وقت بھی ظلم کو پسند نہیں کرتا تصور بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جس نے بدلہ لیا بعد ظلم اس پر ظلم کیے جانے کے بعد ما من سبیل تو یہ لوگ نہیں ہے ان پر کوئی راہ ملامت کی یعنی یہ لوگ ملامت نہیں ہے راہ سے مراد ملامت کی راہ یہ لوگ ملامت نہیں ہے ان نمت سبیل ودینہ بے شک ملامت کی راہ یہ ان لوگوں پر ہے یظلمسا کے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر في فلعرد بغیر الحق اور وہ في نفلعد اور وہ سرکشی کرتے ہیں فلعرد زمین میں بغیر الحق کی نامناسب ویبغون اور وہ چاہتے ہیں زمین میں نا حق بات یا وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق کی نا حق عذاب آزاب تو یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ لمن صبر اور جس نے صبر کیا و اور اس نے درگزر کیا اور اس نے بخشش کی ان نزا من عظم العمور تو بے شک یہ بات یہ ان مضبوط کاموں میں سے ہے یعنی یہ ان کاموں میں سے ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ان مضبوط کاموں میں سے ہے یہ پیغمبروں کی راہ پر چلنا ہے تو ایمان والوں کی یہ چند صفات یہ ذکر کی گئیں فماعتی تو منش ان فمت الحیاتی دنیا بس وہ جو دی گئی ہے تمہیں کوئی چیز تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور وہ جو اللہ کے پاس ہے تو وہ بہتر ہے اور دیرپا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر اور وہ اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے و اور بے حیائی کے کاموں سے اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں بخشش کرتے ہیں لربہم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مانتے ہیں اپنے رب کا کہا اپنے رب کے احکام اور جاری کرتے ہیں نماز کو اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں آپس میں ومما ممارز نا اور اور مال میں سے کہ جو ہم نے دیا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی زیادتی کوئی ظلم تو وہ بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ سی اتن اس برائی کی سزا ہے مثلها اس کے مانن فمن عفا جس نے معافی کی واسلہ اور درست کیا اپنے عمل کو فاجر اللہ تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ پر ہے بے شکی اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو اور جس نے بدلا دیا اس پر ظلم کیے جانے کے بعد تو یہ لوگ نہیں ہے ان پر کوئی راہ ملامت کی بے شک ملامت کی راہ یہ ان لوگوں پر ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق حق الاء الحم عذاب علیم یہ لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جس نے صبر کیا وغفارہ اور بخشش کی ان لمن عظم الامور تو بے شک یہ بات یہ ان مضبوط کاموں میں سے ہے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین